ومن سيجئات عمابنا من يهده الله فلا مذلنا ومن يذلله فلا هابينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أَجه الناسُ التَّق رَبَّكُمْ الذي قَلَقَكُمْ منِن النْ وَد وَقلَقَ مِنْه زَوجَهَا وَقَدَّ منِنْهُما دجًا فَقيير وَنِساع وَتَّقُ الله الذي تَساءلُونَ بهِه وَالْحَرح إَّ الله كانَ عَلَيكُم رَكبا يا أي الذيينَ آمنُ التَّق اللهَّ رقولول قَوْونَ السَّبيدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعلنها ورسوله فقد قاب فوزا عظيما أما عدان فإن خير الهديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة نجعة وكل نجعة ظلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا متمن سامين اور خاطري مسلي دي سور مريم کی ایک ایت ہم نے تلاوت کی جو آج خطبے جس نے اللہ رب العالمین نے ایمان اور عمل صالح کی بہت ہی قبیلت بیان کی ہے ان لبین عامن عام الصالحات شعید انرحمان بدہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور ایمان کے ساتھ اگر وہ عمل صالح کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور عمل صالح کی درکش سے کائنات کے تمام لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تشدیم ایک درخت سے دی ہے آپ نے فرمایا تبھی ان کی روایت المان بزاؤں اور شوبہ ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں ستر سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں ان تمام شاخوں کو ملنے کے بعد ہی انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے اور ان ستر شاخوں میں سے آپ نے شاخ بنایا اط الہ شہادت اللہ الا اللہ سب سے بڑی شاخ ہے وہ لا الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا ہے اور وہ اطناح عمادۃ الع الطریف اور سب سے جو چھوٹی شاخ یہ ہے کہ تکلی راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا آپ نے شاخ بنایا شوق بس من المان حیابی ایمان کی ایک مستقل شاخ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالی نے بھی قرآن پاک کے اندر ایمان کی شاخ درخت کی بھی ہے ارم طرح اللہ مسن کبھی مسن طیبہ طیبہ اشروحا کابر و في اشما آپ نے دیکھا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے کلمہ طیبہ کی مثال ایک صدر ایک کافی بہترین مضبوط درخت سے دی ہے تو رب العالمین کے ہاں اسلام یا ایمان اس کی مستقل شامل ہیں ایمان اور عمل اسمام ایمان کس کو کہتے ہیں تین چیزوں کے مجلو ایک اناپ ایمان ہے اللہ تعالی کو جو ایمان مطلوب ہے جس ایمان کے بعد آدمی صحیح ایمانوں میں مومن بنتا ہے اور ایمان کی فض حاصل ہوتی ہے وہ تین چیزوں کی مجموعے کا ہے اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر پیدا کرے تاکہ ہم قابل مومن بن سکے نمبر ایک تصدیق بل جان اقرار بل رسان امل بال یہ تین چیزیں ہیں انہیں تینوں کے مجموعے کا نام وہ ایمان ہے جس ایمان کی دامد دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو دیا ہے وہ کیا ہے نمبر ایک آپ دل سے تصدیق کیجیے دل سے ایمان یقین تصدیق ہونا چاہیے نمبر دو اقرار دل نشان زبان سے اقرار بھی ہونا چاہیے جب دل سے تصدیق ہے زبان سے اقرار ہے اور تیسری چیز بڑی اہم ہے جو عمل سے ارکان انسان اپنے آگا کے ذریعے ان تمام چیزوں پر عمل کرے جیسے آج چنے کے دن بہت مسلمان بن جاتے ہیں ماشاء ہر مسلمان ٹوپی رکھ لے گا نہا دھو لے گا نیا کپڑا رکھ لے گا بڑے اہتمام کے ساتھ جامع مسجد میں آ جائے گا آج چنے کو معلوم ہے اس دنیا میں کتنے مسلمان موجود ہیں الحمدللہ یہی جمعے والا مسلمان نہیں بلکہ ہفتے بھر سال بھر ہر روز کے مسلمان کرنا چاہیے اس کو کہا جاتا ہے عمل دل ارکان یہ تین چیزیں جب اکٹھا ہو جاتی ہیں تب انسان اللہ تعالی کے یہاں موبل بنتا ہے اگر آدمی رواجی سے تصریف کرتا ہے زبان سے اقرار کرتا ہے اور مسلمان بن کر کے صرف جمعے کے دن دکھلاتا ہے آدمی سلامٹ ہوتا ہے اقرار کرتا ہے لیکن صرف ایک مہینہ رمضان میں مسلمان پر قبل کر کے بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ایسے مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں اور ایسے ایمان کے اللہ تعالیٰ جہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے کہ گیارہ مہینے تو مسلمان ظاہر نہ کرے صرف رمضان میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے ہفتے بھر تو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہ کرے اور ہفتے میں ایک کن جمعے کے میں آپ کو مسلمان ظاہر کرے میرے بھائیوں یہ ایمان انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتا تو یہ تینوں چیزوں کے مجموعے کا اپنے میں ایمان ہے زبان سے تصدیق دل سے تصدیق زبان سے اس کا اقرار کرے جس چیز کا آپ نے آپ نے اللہ کی رسول کی پچوتہ نماز کی حج اور ثقافت کی قرآن کی اسلام کی حکانی کا آپ نے دل سے اقرار کیا دل سے تصدیق کیا آپ نے زبان سے اقرار کیا اعلان کر دیا اب آپ عمل کے ذریعے اس چیز کو ثابت کر دینا ہے یہی تینوں چیزوں کے نام تینوں چیزوں کے مجلو ایک ایمان ہے تصدیق بھی جناب اقرار بل نشان اور عمل بال ارفان اللہ تعالیٰ یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر پیدا کر دے تاکہ وہ سلمان بن جائیں وہ ایمان ہمارے اندر آ جائے جو ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور سب کسی مسلمان کے اندر یہ ایمان پیدا ہو جائے جو تین چیزوں کے مجموعے کمام ہے آج مسلمانوں کی کمی نہیں ہے کلمہ پڑھنے والوں کی کمی نہیں ہے دعوے کرنے والوں کی کمی نہیں ہے آج ضرورت اور کمی جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ عملی طور پر ہم اپنے آپ کو مسلمان ثابت نہیں کرتے تینوں چیزیں جب مل کر کے اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو یہ ایمان یہ ٹیک اور یہ ایمان بہت سارے قواعد ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اس کا بڑا بہترین نتیجہ اور بہترین پھل نکلتا ہے اللہ رب العالمین کے فتر و سے اگر انسان کا ایمان درست ہے زبان سے قرار ہے دل سے تصدیق ہے اور عملی طور پر انسان عمل کر کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر ہے اور بناتا ہے تو اگر یہ ایمان ہے تو اس سے بہت ساری چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں ان میں سے نمبر ایک یاد رکھو اگر آپ کے دل میں ایسا ایمان پیدا ہو گیا اور ایسا ایمان آپ کے اندر آ گیا کہ جن تصدیق بھی ہے زبان بےقرار بھی ہے اور عمل سے اب عمل بھی آپ نے کر لیا ہے پھر نبی احتراب خام کے فرمان کے مطابق یہ ایمان آپ کو سب سے پہلا فائدہ یہ پہنچائے گا یہ ایمان آپ کو ہر نیکی پر ہر نیکی کرنے پر مجبور کرے گا اور ہر برائی سے بچنے کے لیے آپ کو آمادہ کرے گا اسی لیے حریش چند آچا نگیل ہری پر پوچھا گیا یار سر من ایمان آپ بتائیے انک پتا ایسے کھلے کہ ہمارے اندر ایمان آ چکا ہے یا رسول اللہ مل ایمان آپ ایمان کی دعوت دیتے ہیں ہم نے کلمہ بھی پڑھا اور سوال کرنے والے صحابہ کرام اللہ اکبر جن کے اندر کوئی کمی نہیں تھی ایمان بھی لائے اطلام بھی لائے ہجرت بھی کیا جہاد بھی کیا جان اور مال کی قربانیاں بھی پیش کی ہیں لیکن ابھی ان کو فکر یہ لگی ہے یا یارسول اللہ مس ایمان ہمیں بتائیے کہ پتا کیسے چلے کہ ہم نے ایک ایک دوسروں کے بعد اپنے اندر ایمان پیدا کر لیا ہے ہم نے کرمات کر کے ہجرت کر کے جہاد کر کے جانی مالی قربانیاں دے کر کے اپنے اندر ایمان ہم پیدا کر چکے ہیں یا کبھی ہمارے اندر ایمان نہیں پیدا ہوا ہے اس کی کوئی علامت کوئی معیار آدت آئے جس سے ہم پتہ لگا سکیں آپ بڑا پیارا میدان اور بڑا پیارا معیار بتانا اور علامت اور فرمایا سن لو ہر ایمان کی شرر کہا سلا کا پان کنو اچھی طرح سے یاد رکھ اگر تمہارا ایمان اور تمہارا دل نیکی کرنے پر آمادہ ہے اور نیکی سے دیکھ نیکی دیکھ کر کے تمہارے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے اور یہ ایمان اور یہ خوشی تمہیں ہر اچھے عمل پر امانہ کرتی ہے اور برائی سے دور کر دیتا ہے ایمان اور تمہارے دلوں میں برائیوں کی نفرت پیدا ہے تو آپ مومن تو سمجھ جاؤ کہ تم مومن ہو مومن بننے کے لیے ضروری ہے آپ کا ایمان کتنا کمی ہو آپ کا ایمان آپ کو نیچے پر آمادہ کرے اور آپ کو برائی سے روک سکے اگر آپ کا ایمان آج چنے کا دن تھا اگر آپ کا ایمان یہ آمادہ کرتا ہے چلو آج ڈیوٹی پر نہیں جانا ہے اس لیے آج نو بجے تک سوتے رہیں کہ نماز پل چھوڑ دیں گے اس کا مطلب ہے کہ ایمان آپ کبھی مکمل نہیں ہے وہ ایمان آپ کے لگ نہیں پیدا جو آپ کو ایمان اللہ کا فریدادہ کرنے پر آپ کو آمادہ کرے ایمان کی ضرورت ہے چھے. نمبر دو میرے بھائیو اگر ہمارے اندر یہ ایمان آ جائے دل سے تصدیق زبان سے اقرار اور ظاہری عالضہ کے ذریعے عمل یہ تینوں چیزوں کا اپنا لینے کے بعد ہمارے دل میں اگر سچا ایمان آ گیا تو پہلا فائدہ تو آپ نے سن لیا ہمیشہ ایمان آپ کو نیکی پرامادہ کرے گا اور برائی اور نافرمانی سے آپ کو محروم رکھے گا اور آپ کو روکے گا بھی پورائی کی نفرت دِنوں میں ہوگی دوسرا لڑا فائدہ مسلمان بھائیو یہ ہے وہ کی رسول اللہ علیہ وسلم کی حاضری سے اگر مطالعہ کیا جائے آپ کا ایمان آپ کس جگہ رہتے ہیں جس معاشرے میں رہتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں اگر آپ کا ایمان درست ہے تو آپ کا ایمان دو سو کے ساتھ ہمدردی کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے دوسرے پر اپنا مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے الفاظ محبت اور ایشار کا شوق ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے ہم کسی مسلمان بھائی کی تکلیف گوارہ نہیں کر سکتے کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو نہیں دیکھ سکتے آپ کا ایمان آمانہ کرے گا کہ دانے کرنے سکھنے ہر اعتبار سے آپ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کریں اسی لیے پرانے پاس سور حدیب چند اللہ تعالیٰ بلاہی بلاہ رسول ہی وہاں اے ایمان والو ایمان اے, اے رسل اللہ پر ایمان لاؤ رسول پر ایمان لاؤ اور جو مال اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے وہ مال اپنے مسلمان بھائیوں پر خرچ کیا کرو یہاں اللہ تعالہ کی راہ میں خرچ کرنا اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا اور اپنے مسلمان بھائیوں کے دکھ درد میں کام آ جانا یہ عمارت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے اے منو بنگا ہی و ایمان لاؤ تم اللہ پر اللہ کے رسول پر وہ الف ارو اللہ تعالیٰ کی مار کو اللہ تعالیٰ کے بندوں پر تم خرچ کرو اللہ تعالیٰ نے خوبی بیمارے اندر پیدا کر دی اور اس کی بڑی فضیلت بنان کی گئی سن میں تربیتی اور سن میرے تھے نبی شاپ نما ہیں من اص امام امین من اص امام امین اللہ جا من اصمام الجنہ آپ نے ساتھ روایا جو مرد موبن جو مسلمان اپنے کسی بھوکھے مسلمان کو کھانا کھلا دیتا ہے ایک مسلمان بھائی پریشان ہاتھ ہے اسے کھانے کی ضرورت ہے کھانے کا تین بدام نہیں ہو رہا ہے مسافر ہے پریشان حال ہے آپ نے ساتھ روایا جس مسلمان نے اپنے کسی بھوکھے مسلمان کو کھانا کھلا دیا یہ چند دکھ نے دنیا میں جو کھانا کھلا کھلانا ہے اس کے بدلے ہر جنت کے احمد بن اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت کا پھر اس کو پھرائے گا آخر ساتھ سمایا وہ ممن سکا مسلم جس نے اپنے کسی مسلمان یا پیسے مسلمان بھائی کو پانی پلا دیا ایسا مسلمان ہے آپ نے اس کو اگر پانی پلایا تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے پر رسول فرماتے ہیں مت سکا مسلم جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو پانی پلا دیا سکاہو اللہ یوم کی آمد میں رحی اس کے بدلے اللہ تارہ قیامت کے دن پلانے والے کو جنتی شراب جس کا نام ارحی ار کل ہے اس کو پلائے گا نمبر تین آپ نے ساتھ فرمایا ومن کاسام اس نے اور یہ جس نے کسی غریب مسلمان کو کپڑے پہنا دیے تب کھانے کا کپڑا نہیں سردی کا موسم ہے سردی میں کپڑے پہننے نمبر بیس اگر یہ تعلیمات ہمارے اندر پیدا ہو جائے آپ کے زندگی میں نہیں آتا ورنہ تھوڑا بتایا وہ کیسا ہمارا مسلمان بھائی ہے ساٹھ سال اس مسجد کے اندر ایسے بھی مسلمان موجود ہوں گے ساٹھ سال کی عمر ہو گئی ہوگی لیکن آج تک پچوکہ نماز کا پابندی نہیں بن ہو گیا ہے تو ایک بڑا اس کا نتیجہ اور اس کا ایک بہت بڑا سل ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر آپ جہاں رہتے ہیں امن امان سلامتی پر ایمان آپ کو آمادہ کرتا ہے ہر مسلم اور کی عزت اس کے جان مال کے کا احساس آپ کے اندر پیدا کرتا ہے اسی لیے نبی علیہ رہا شاہ رماتے ہیں مسلموں مسلم شام ہی سب سے بڑا مسلمان ہو ہے ہر مسلمان وہ ہے المسلم منسلم المسلمشان ہی ہی ہر ایک مسلمان ہو ہے کچھ مسلمان ہوتا ہے جب مسلمان اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو محبوب رکھے نہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچائے اور نہ اپنے زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے مسلمان برنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ایمان آپ کا اس طور پر آمادہ کرے کہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو اپنے ہاتھ اور زبان کے شرط سے تکلیف نہ پہنچائے سے محبوب رکھیں اسی لیے آپ نے ساتھ ہمارا ون کو میں مومن وہ ہے موبن اس کو اللہ تعالیٰ کہ ہاں بنڈا اپنی جانچ اور اپنے بال کو کلمہ پڑھنے والے سے محفوظ سمجھیں نہ جوش کا ڈر ہو اور نہ مال کا ڈر ہو جب دنیا کے لوگ اپنی جان اور اپنا مال اور کلمہ پڑھنے والے سے محبوب کر لیں سمجھیں تب وہ کلمہ پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا مومن کے ایسے معیار کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سچا مومن بنائے احمد آباد فخر اللہ بالکل یہ گندی وہاں کو بھی نہیں الحمد للہ وطفا وسلام وغیرہ مصطفیٰ احمد اسی طرح سے چوتھا بڑا انقلاب آتا ہے ایمان اگر درست ہے ایمان اور عمل خالف آپ کا ایمان درست ہو چکا ہے تو ایمان ایک چوتھا بڑا انقلاب پیدا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں آیا جو آپ اپنی فیملی کہتے ہیں پورے خاندان میں ہر ایک دوسرے کا خیال رکھے گا احساس پیدا کرتا ہے شوہر کے اندر اندر تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ اپنے بیوی بی اور اپنے بچوں کا حق ادا کریں بیوی بی کے ساتھ اس کے سرو اور اچھے کرتاؤ پر آبادہ کرتا ہے اسی لیے رہایا اب ترمنی ایمانن اب تر ایمان کا خیال خیال یا تما تارا رہتا آپ نے ساتھ سب سے اچھا مسلمان اب المؤمنین ایمانا ایمانا سارے فوبینوں میں سب سے اچھا مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں ایمان ہے ایمان درست ہے تو آپ کے اندر اچھے اخراط پیدا کرے گا ایمان درست ہے تو آپ کو آپ کا ایمان بد اخراق کسے بتایا گا اسی لیے آپ رشاد بنواتے ہیں افضل تر ایمانا ایمان خلقا خود کا لوگوں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے مومنوں میں سب سے اچھا مومنو ہے جس کے اخراط سب سے اچھے ہو اور آپ نے شاد بنایا وہ خیارو تم سیارو تم لے نشاد ہی اور تمہیں سب سے بڑا اخراق وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہو معاملات میں رہنے سہنے میں حقوق ادا کرنے میں اگر آپ کا ایمان درست ہے تو بیوی پرچمت کرنے پر سے ہمیشہ آپ کا ایمان آپ کو روک دے گا آپ کا ایمان ہمیشہ بیوی کی تقریب پر اس پر اور اس کے, اس اس کے, اس کے, کے سلو کرنے پر آپ کا ایمان ادا کرے گا فرماتے ہیں <سؤال> لوگوں سن لو خیر خیرا رکن سال ہی تم یہ سب سے اچھا انسان ہو جو اپنے بیوی بچوں بی کے لیے سب سے اچھا ہو اور آپ فرماتے ہیں وہ آنا خیر اور ان تمام لوگوں میں اچھا بی بی سب سے اچھا میں اپنی بیوی بچوں کے لیے ہوں اللہ تعالیٰ سب سے کو ہمیں ہیں سب حقوق کو پہچاننے کی توفیق اسی طرح سے ایک عورت ہے اگر عورت کے اندر سچا ایمان کرنا ہے تو عورت کا ایمان شوہر کے ساتھ شوہر کے گھر والوں کے ساتھ اور شوہر کے بچوں کے ساتھ اس نے شروع پر شوہر کے حقوق ادا کرنے پر شوہر کی وفاداری اور مانکداری تو آمادہ کرتا ہے عورت کو اسی لیے میں نے سامنے شاعر فرمایا مرکا ابن مرکا ادا سلکھا وہ سامد شہ رہا وہ اکاط با رہا اردا ایمان لانے والی عورت اگر ایمان کے بعد چار چیٹوں کو اپنا لے تو اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے تھی نمبر ایک المایا مرت ادا سلکھ ہم شاہ جو عورت پچا نماز کی پابندی کر لی نمبر نے دس وہاں پہ جب عورت اپنے چھٹّا نماز کی پابندی کر لی وہ سہمت اور ماہ رمضان کا مکمل روزہ رکھ لے وہاں اپنے شوہر کی فرما برداری کر لے وہاں پہ جہاں عورت اس سے کی اس نے حفاظت کر لیا جس عورت نے کرما پڑھنے کے بعد جس عورت کے ایمان be پسند, پسند سے جس دروازے جنت میں کافی ہونا چاہتی ہے تو اپنی مرضی سے جنت میں کافی ہو جا کا ایمان اگر پرست ہے تو ایسے بہترین آماد اور اس کا ایمان آنا پڑتا ہے اسی طرح سے میرے بھائیوں اگر آپ کا ایمان پرست ہے لیکن نام کا مسلمان نہیں سرکاری مسلمان نہیں شناختی کارڈ والا مسلمان نہیں اچھا کہ مسلم لکھ دیا گیا جنت مل گئی نہیں وہ ایمان آپ تصدیق کرتے ہیں تمام سے کار تو ان تمام نوجوانوں کو تمام بچوں کو جن کا ایمان کامادہ کرے گا مجھ مجبور کرے گا کہ اپنے پڑوں کی عزت کرو بابا کا ادب کرو بابا کا سرما بردار رہو ان کے پاس کا بنو اس لیے پرانا پاتا ہے کہ ادارت الد نے حکم دیا ہے اب اسکول ولی والی والے کیا ولی بال گئی اللہ وہی نہیں کرے مشین اللہ ریم کہ اگر تم موشن ہو تمہارے اندر ایمان ہے تو ایمان کا سکھانا یہ ہے کہ اے نوجوان اپنے اپنے اللہ کا شکر نہ کرو اور اللہ کا شکر اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ تم اپنے ماں باپ کے شکر گزار نہ بن جاؤ ماں باپ کی نا فرمانیاں آساد بیٹے آساد نافرمانیاں عام ہے وجہ کیا ہے ذرا دیکھو کے پڑھائیں طرح طرح کے شادی کر کے نام کرے جہد خرید کر کے پچیسوں سال اکٹھا کرے آپ پتا چلا کہ ایک مورہ کے گھر ایک پیسی جو ہے جا کر کے کورٹ نے شادی کر لیا ہے نیپا کی ان کے خانچ کی رکھ نیپال آپ کی پتی نہ ہو جاتی یہ کوتایاں ہماری اور آپ کی ہے ہم نے ان کو سب کچھ بتایا لیکن ایمان اور دین نہیں بتایا ہے میرے سائنڈر سرکاری اور خالق پر آمادہ کرتا ہے اسی لیے اللہ تو ہماری ساتھ کماتے ہیں سورج تورن کی ہے میں رسول آمر میں بخون رسولہ وہ سخون امارا بت نہ مانو خبردار نہ اللہ کی کھڑت کرو ختم ہو جاتا ہے وہ نہ ملا اللہ اور جو ساداری نہ کرے اس کا دل ختم ہو جاتا ہے دل کو یہاں رسول نے وفاداری سے جو دیا امانت نہمانت سے جو دیا اور ملا امارت جو امانت داری کی حفاظت نہ کرے امانت کی حفاظت نہ کرے جو امانت دار ہو وہی مار والا نہیں ہو سکتا اور جو وفادار نہ ہو اور کبھی دین اسلام والا نہیں ہو سکتا تو میرے بھائی اب کے کی زندگی میں سارا امتحان ایمان کی برکت سے آتا ہے اس لیے ایمان کو درست کرنا چاہیے اپنے ایمان کو کتاب سننے کے مطابق بنانا چاہیے اگر ایمان درست ہو گیا ہمارے زندگی کے سارے مسائل درست ہو جاتے ہیں اور اگر آج ہماری اسلام نہیں ہو رہی ہے ہمارا پگاڑ نہیں دور ہو رہا ہے ہمارے اندر خوبیاں تک ہی پیدا ہو رہی ہے اس کا علاج یہ ہے اس کا سبق یہ ہے کہ ہمارا ایمان درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کو نیک بنائے سارے بنائے موہیب بنائے سنگن بنائے جو کہ اللہ تعالیٰ اس کو عمل کرنے کی توفیق دے الہ لال بھی ہم کو امانتدار بنا دے ہمارے ایمان کو محکوم کر دے بھولے تھکے اللہ تعالیٰ ان کو توحید پر لگا دے جو بیمار ہو اللہ تعالیٰ ان کو کا الیکشن پریشانا بھائیوں کی پریشانی کو دور کر دے اللهم والمسلمین اللہ کروڑ وم وہ اکبر الله